اب آپ کو بھی سامنے کا ہوں گے میرا ساس دونوں کا جھگڑا ہے اس کے اوپر آپ دوست نہیں ڈالیں گے اپنے بیٹیوں کی سائز لے رہی ہے اور کچھ بھی نہیں کر رہی اور جب ان دونوں کا جھگڑا ہوتا ہے تو وہ ان سے جگڑ رہی ہے جائز ہے کہ آپ چپ رہنا چاہیے اگنور کر دینا چاہیے کیا کرنا چاہیے کیونکہ میرا سچویشن میں ہے کہ میرے ہسبینڈ نے مجھ سے بہت شوق کی اور میری ساس اور اور میں چاہتی تھی کہ مجھے یہ بتائیں کہ جب ہم لوگوں کا جھگڑا ہوتا ہے تو ہم اونچا اونچا بولتی کرتی تو کیا حال ہے سب مجھے بتائیں اسلام میں کیا میرا کیا فرض ہے مجھے کیا کرنا چاہیے ٹھیک ہے جی شازیہ بہن وہی جیسا میں پہلے کر رہا تھا کہ ہم سب اپنے اپنے حقوق دیکھتے ہیں فرد نہیں دیکھتے بہو اگر یہ تصور کرے کہ جیسی ماں کو چھوڑ کے آئی ہوں ویسی ہی یہ ماں ہے تو بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں اور ساس اگر یہ تصور کرے کہ جیسی میری بیٹی کہاں گئی ہے کہیں گئی ہے ویسی بیٹی میرے گھر میں آ گئی ہے تو پھر بھی بہت سارے مسائل کم ہو سکتے ہیں کوئی ماں یہ نہیں چاہتی کہ میری بیٹی جب بہو بن کے جائے تو اس کے ساتھ ساتھ, ساتھ زیادتی کرے لیکن یہ عجیب بات ہے کہ جب کسی کی بیٹی اس کے گھر میں آتی ہے تو پھر وہ اس کے ساتھ زیادتی شروع کرتی ہے کاملوی سمجھ لیں یا دین سے دوری سمجھ لیں کہ اصل میں اس میں کوئی شک نہیں کہ والدہ کو اپنے بیٹے سے بڑا پیار ہوتا ہے جب بہو آلی ہے تو یقیناً اس بیٹے کی نظر اب جو, جو ہے وہ زیادہ اپنی بیوی کی طرف ہوتی ہے ہونی بھی چاہیے اس کا بھی حق ہے تو یہ ماں برداشت نہیں کرتی کہ جس کو میں نے بچپن سے لے کر آج تک پالا جس کے لیے میں جاگتی رہی آج وہ بیٹا میری بات سنتا ماں اس چیز کو سمجھ نہیں سکی کہ آخر جس کے ساتھ شادی کی ہے اس کے بھی کچھ جو ہیں وہ حقوق ہیں وہ بھی اس نے ادا کرنے ہیں دونوں سے جب یعنی سمجھا جائے تو تبھی گگڑا تو ختم ہو سکتا ہے چونکہ بہرحال اگر آپ اپنی ساتھ سے لڑیں گی تو آپ کے خامد کو تکلیف ہوگی اگر وہ ماں کا ساتھ دے گا تو آپ کو تکلیف ہوگی اگر آپ کا ساتھ دے گا ماں ناراض ہوگی تو اس کی آخرت خراب ہو جائے گی آپ پلیز کوشش کریں کہ اپنے خامد کو جہنم سے بچائیں اور اس کو دنیا میں بھی عزت وطاف رہے یہ چند سال کی بات ہوتی ہے آخر کتنے سال تک یہ جھگڑے چلتے ہیں نند شادیاں ہو جاتی ہیں وہ اپنے گھروں میں چلی جاتی ہیں اور سانس اللہ اس کو صحت و زندگی دے سب کو لے کر بارہ دن تو جانا ہے تو جیسا ہمارے ایک مثال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب میں بہو تھی تو مجھے سانس اچھی نہیں ملی اور جب میں ساس ہوں تو مجھے بہو اچھی نہیں ملی تو ایسا نہیں ہونا چاہیے آدمی کہے کہ جب میں بہو تھی تو مجھے سانس اچھی ملی اور جب میں سو تو مجھے بہو اچھی ملی تو چاہیے تو یہ کہ آپ اپنے خامد کی خوشی کے لیے ان کی زیادیاں بھی کچھ تھوڑی بہت جو ہے وہ آہ آہ کیا کہتے ہیں خبر کریں اس میں ممکن ہے آپ کی بہتری ہو آپ کا خامن خوش ہوگا جیند آہستہ آہستہ آپ کی ساتھ بھی خوش ہو جائے گی آپ کوشش کر کے دروشی پڑھا کریں جب وہ آپ سے لڑیں آپ دروشی پڑھنا شروع کر دیں <تصفح> ایک پا آپ یہ عمل کریں جب وہ آپ کو برا بھلا کہتی ہیں جب وہ آپ کے ساتھ لڑتی ہیں تو آپ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر دروشی پر آ, آ, جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دیں آ, چاہے آہستہ چاہے کبھی کبھی وہ سن بھی لیں یعنی ایسا پڑے کہ کبھی کبھی ان کسی کے جواب میں ان کو ادروشی کی آواز ان تک پہنچ جائے ایک ہفتہ کر کے ان شاء اللہ اللہ جلد القریم ان وادی فرمایا اور ان کو اپنی ماں سمجھیں جیسا اپنی ماں کو بعض جھڑت خالی جڑتی تو کرتی جہاں بھی اس کو آپ آ سمجھ کے خبریں اب چونکہ سوال آپ پوچھ رہی ہیں ہماری زیادہ نصیحتیں آپ کے لیے ہوں گی آپ تو سن نہیں رہی اس کو ہم یہ ساری بتائیں تو ہم زیادہ ہی سے کچھ کریں کہ آپ ہی صبر کریں صبر کا پھل بڑا میٹھا ہوتا ہے آ, چند سالوں کے بعد آپ نے خود انشاءاللہ شاء اللہ ہے تو انشاءاللہ شاء آپ کو بہو ایسی ملے گی کہ جو